بسم اللہ ہوا ہوا اللہ, اللہ ہوتا اس کی وحدانیت اس کی عبحیت اور عبوبیت کا افراد اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی بھی قسم کے کسی بھی شریف کی نفی اس کے کچھ فضائل اور اہمیت کے متعلق گزشتہ نقط میں بھی جنگ باتیں عرض کی تھیں اسی موضوع کو کچھ مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ فائدہ ہوا تعالیٰ کی یہ توحید اللہ تعالی کو اتنی محبوب ہے اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت توحید والے الفاظ اور کریمات کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے مالک کائنات کے ہاں توبیقی الفاظ کی بڑی قدر و ملت ہے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العدین خود حکم دے رہے ہیں کہ آپ میری وحدانیت میری توحید بیان کریں اور پھر قدید کو بیان کرنے کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سکھایا ہے ایسا مختصر اور اتنا جامع ہے کہ کی تمام در افسام اس کے اندر جمع ہو گئی اور پھر اس صورت کا نام بھی اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاق رکھا ہے در میں انسان اللہ دین کے لیے اپنا اخلاص پیش کرتا ہے خارف اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بول آپ کہیے وہ اللہ حق اللہ صرف اور صرف ایک ہی ای ہے اللہ حسان اللہ بے نیاز ہے اور وہی وہ بے نیاز ہے اس کے علاوہ اور کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا یہ اس صورت کی تمام تر آیات حسر والی حزر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بند کر دینا اللہ ہونا اور اکیلا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اللہ حقو اللہ حق اللہ ایک ہی ہے اللہ حکمت اللہ ہی بے نیاز ہے لف یا رج والا کیوں نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے جنم دیا ہے نہ وہ کسی کے بدن سے پیدا ہوا ہے نہ اس کی پشپ سے کوئی پیدا ہوا ہے ایسا واحد و جو ہے و لم یا پلّہ ہو اور کوئی بھی اس کے برابر اور ہم پلّہ ہم سر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پورا اخلاق دا عظیم رسول قرآن تہائی قرآن کے برابر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حویث پر شیخ الاسلام دہمیہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جواب اہل ایمان بھی ماں اب بارہ بحی رسول الرحمان بھی انحل رسول قرآن کہ اہل ایمان کا اس بارے میں جواب کہ جو ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ کل حو اللہ ہوا حد رسول الرآن کے برابر اور پھر اس بارے میں وارد ہونے والی روایات کو ذکر کیا ہے اور اس کی وجوہات ذکر فرمائی ہیں مختصر یہ کہ اللہ ہوا سا کی توحید کی آیات اگر جمع کی جائیں تو وہ تقریباً دس ستارے بندے جن میں اللہ تعالی نے اپنے اصبا اپنی صفات، اپنی ملوحیت اپنی ربوبیت اپنی وحدانیت قیام کی ہے وہ تقریباً ایک تہائی قرآن کے برابر بنتا ہے اور یہ چھوٹی سی صورت سورہ اخلاق اس چھوٹی سی صورت میں اللہ سبحانہ بھرانا ہوا تھا نے تینوں قسم کی توحید الوحیت عربوبیت اور اسماو صفات توحید کی تمام طرف سام اس میں جمع کر دی ہے تورے دس میں موجود تو کا اقرار کرنے والا دو یا سارے قرآن میں موجود تو کا اقرار کرنے والا ہے ایک آپ کوئی ایک مرتبہ صورت کی تلاوت کرے سلو قرآن تلاوت کرنے کا اس کو سوال ملتا ہے شاہجی رسول حسل یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے بس سمارے تلاوت کرنے کے برابر اس ایک سورت کو تلاوت کرنے کا اجرا قبا اور لوگوں نے اپنی طرف سے بھی کئی سورتوں کے سوائل کھڑے ہیں اس طرح صورت یاد اس کی بڑی فضیلت لوگوں نے بنائی ہے کوئی کہتا ہے یہ قرآن کا دل ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی امام بخاری راہبہ ہو اللہ ہیں سورہ یاسین کی خزیرت کے بارے میں کہ اس بارے میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں سورت یاتین کی خدیت میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے یہ بات امام بخاری کے شاگرد امام ترمدی راہبہ اللہ نے اپنی کتاب جامع ترمدی کے اندر نقل کی ہے سورہ یاسین کی خزیرت کی جاننے کا حادثی نقل کی اور فرماتے ہیں سرف محمد الحدہ میں نے اپنے استاد اور شیخ امام محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ الماری سے اس بارے میں سوال کیا وہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی چیز بھی سابق نہیں جھوٹی فنی لوگوں نے کھڑی ہوئی ہیں صرف سورہ یاسین کی سورہ رحمان کی بھی سورہ واقعہ کی بھی کئی سورتوں کی فضیلتیں بلکہ ایک راضی بڑا مشہور و معروف کزاز راضی ہے اس نے پرانے مجید کی ایک ایک سورت کی علیحد عالیہ کا فضیت گھڑی اور حدیث بنا دیا فضیت گھڑ کے اپنی طرف سے اور کہتا ہے حبی نے اسلام تو اسلام لے کے کہا آپ نے یہ فرمایا ہے کسی نے اسے پوچھ لیا وہ یہ تو بتا کہ یہ تو جو قرآن کی ہر ہر صورت کی فیلت بیان کرتا ہے یہ میرے پاس کدھر سے آئی ہے میرے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کرتا میں نے لگا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اتنے ہاب کی کتاب منگا دی اور ابو حلیفہ کی فکا کے اندر بڑے مشغول ہو گئے تھے تو میں نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے یہ قدائد کھڑے ہیں تاکہ لوگ یہ ابو حلیفہ کی فکا اور اس کی آپ کی مزاجی کو چھوڑ کے قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ اپنی جان کو اس کے گھڑی میں ایسے کلزاب لوگ بھی ہی موجود ہیں دنیا میں خیر یہ سورہ اخلاص کی جو قدیرت ہے یہ ثابت شدہ ہے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 نماز کا آغاز کرتا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاق کی تلاوت کرتا کل سورہ اخلاق اس کی تلاوت کرتا پھر اس پر بات نہ کرتا بلکہ کوئی نہ کوئی اور سورج بھی ساتھ ملاتا پڑھتا لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کی کہ یہ نماز کی ہر رکت میں فردی نماز پڑھاتا ہے اور ہر رکت میں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 کسی تو ہیل کی خاطر ہی اپنے اپنے خیش و پارک چھوڑے ہیں مجھے اس سے محبت ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے اس لیے میں نماز کی ہر رقم میں یہ ضرور پڑھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمانے لگے خوش ہوگا کہ یاہو یدھ کل جنہ تو اس سورہ اخلاق سے جو محبت کرتا ہے تیری یہ محبت تجھے جنت میں داخل کر دے تھی اللہ حدین کی تو اس سورت کے اندر بیان ہوئی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے بڑی پسند ہے نماز ہی کو لے لیجیے لوگوں نے نماز کا آغاز کرنے کے کئی طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے اپنی زبان میں نماز شروع کر لو اللہ اکرمی کہو تو کوئی بات نہیں ہو جاتی ہے آرسی میں نماز شروع کر دو اللہ بزرگ سارا اور آپ باندھ لو پنجابی میں فریکی میں نماز شروع کر دو اللہ جد اللہ اہدم کہہ دو کئی لوگ تو بیچارے گمراہیوں میں یہاں تک پھنس ہوئے ہیں لیکن جامع سرمنی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح سنم کے ساتھ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحریبا اقبیر و تحریرا اقریب نماز کے لیے تحریمہ وہ صرف اور صرف تکبیر ہی ہے تکبیر کے علاوہ اور کوئی چیز نماز کے لیے تحریمہ نہیں بن سکتی اور نماز کے لیے تحریر یعنی نماز اختتام کرنے کا ذریعہ وہ صرف اور صرف سلام ہی ہے سلام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو نماز کا آغاز تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کائنات کی کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں سب اللہ کے مقابلے میں ہیج ہے چھوٹے ہیں, ہیں، پست ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے مواز کا آغاز اللہ تعالی کی بڑائی اس کی کمریائی اور اس کی عزمت ساز کو بیان کرنے کے ساتھ یہ اللہ بڑا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور بڑا نہیں یہ بھی حزر کا ایک اصول اور طریقہ کار ہے کہ ہم تبھی متلا فن ذکر کر دیتے ہیں تو وہ حزر کا فائدہ دیتا ہے اللہ اکبر مانا بنے گا اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی سب سے بڑا نہیں اور پھر کچھ لوگ یہ اللہ اکبر سے بھی ابھرا ہو گئے ہیں عقیقہ انہوں نے اپنا خراب کر لیا لفظ اللہ, اللہ اکبر سے قرآن مجید پرانے مشین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ لوگ پوچھتے ہیں نادا اللہ اللہ اللہ قرآن میں بڑی مثالیں بیان کرتا ہے قرآن کی آیات اللہ تعالیٰ نے کرتا ہے کیا مقصد ہے ان کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان آیات کے ساتھ یہدی کی ہی کثیرہ بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے وہ یوز الو کی کثیرہ اور بہت سے لوگوں کو ان کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے وہ ماں یوز الوبی ہیم اور اللہ تعالیٰ آیات تیینات کے نتیجے میں گمراہ کو ہی ہوتے ہیں جو نا پرمان ہوتے ہیں فاطب خاجل لوگ ہوتے ہیں اللہ کے گی اور فا پردار لوگ اللہ کی آیات کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوتے ہیں。اللہ تعالی کے آیات کی وجہ سے کچھ لوگ گبراہ بھی ہو جاتے ہیں ایسے ہی لفظے اللہ اور اکبر کی وجہ سے بھی کچھ لوگ گبراہ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے آسمان سے بھی بڑا ارد سے بھی بڑا کرسی سے بھی بڑا زمین سے بھی بڑا جو جہاد है چھ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ان میں سے ہر से سے بھی بڑا بلکہ ساری جہاد اگر مل جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے جہاں تک تو بات ہے نہیں لیکن اس مقدمے پر اس بنیاد پر جو انہوں نے عمارت کھڑی کی وہ خراب ہے وہ آگے کیا کہتے ہیں کیونکہ اللہ تمام تر ترجاد سے بڑا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کسی صحت کسی جانب بھی نہیں یہ نتیجہ نکالا انہوں نے کیوں اس لیے کہ بڑی چیز چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی اگلی دلی کیا ہے کہ بڑی چیز چھوٹی چیز میں سما نہیں سکتی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے آخر اللہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے تو اللہ آخر میں کیسے پورا آ جائے گا اللہ سب سے بڑا ہے ارد سے بھی بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ارد کر کیسے پورا آ جائے گا یہ اٹری آپ نیجی لوگوں کا ادوگتوں کا یہ ضلع ہے کہ اللہ چلاتا کہیں بھی نہیں نہ اوپر نہ نیچے نہ آگے نہ پیچھے نہ تائیں نہ پائے اللہ تعالیٰ تمام و مکان کی قید سے پاک ہے کیا مطلب کہیں بھی نہیں نتیجہ یہی نکلے گا نا جو کسی جانے بھی نہ ہو کے ہاتھ میں سے چھ کی چھ شہروں میں سے کسی جہت کسی جانے کی نہ ہو تو سو پھر ہو گئی نہیں نتیجہ پر اللہ تعالیٰ کا انکار لا دے ہے یہ گمراہی ان کے مقدر اور جن کے حصے میں آئی ہے بات یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی, چھوٹی چیزوں میں سما جاتی ہیں بہت ہی بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سماجاتی ہیں کرسی جس سے آپ بیٹھتے ہیں وہ آپ سے بڑی ہوتی ہے کہ چھوٹی کرسی تو پھر بھی بہت بڑی چیز ہے بچے تو اینٹ پر بھی بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اصلی ترین بھی ان کی بوگت ہے خراب ہے نقل بھی ہے اور مدور ہے اور دوسری بات اللہ سبھانا ہوگا بہت بڑی بات ہے جو تمہاری چھوٹی سی سمجھدانی کے اندر پوری نہیں آ سکتی اللہ رب العزت کے بارے میں اکل کے گھوڑے جو بھی دوڑائے گا وہ پھر کیا کہے گا کہ گرد کی راہ سے جب ہم ان کو نکلے ڈھونڈنے منزلے کی آ کر آ گئے نتیجہ یہ نکلے گا یقین کی منزل ختم ہو جائے گی پھر رحم و کمار ہی باقی رہ جائے گا اگر اگر سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے اس پر ایمان غیر مصروف ایمان ہونا چاہیے پرانے مجید میں اللہ نے کئی جگہ پہ کہا ہے الرحمن ارحمان اللہ الرحمن عرش پر مستفی ہے سم استواش دین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ عرش پر مستفی ہوا ہے مستی ہونے کا مانا آلہ اور اللہ سارا بلند ہوا اور اس کے اوپر چڑھ گیا عرش کے اوپر چڑھ گیا ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بارے خود کو لے کے آیا پوچھتا ہے کہ میں اس کو ادا کرنا چاہتا ہوں فرمایا میرے پاس لے آیا لے آیا اس پوچھا عئی اللہ اللہ کدھر ہے اس نے آسمان کی طرح اشارہ کیا اور کہا کسا ماں اللہ آسمانوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرندہ مومینا اسے آزاد کر دے یہ مومینا ہے یعنی مومن آدمی کا کیا پیسہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرق پر ہے یا آسمانوں میں ہے اوپر ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر ہے نیچے ہے وہ مومن نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دلیل ذکر کی ہے کہ ایمان کی برین کیا ہے کہ اس نے بتایا ہے اللہ اوپر ہے اللہ تعالیٰ ارد پر گتلی ہے اور ارتھ کہاں ہے آج کے اندر اس کی بھی وضاحت موجود ہے اور اس کا سب استعمال اللہ تعالیٰ کا ارتھ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے میرے اسی طرح کئی حادیث پہ اشارہ کر بھی یہ بات موجود ہے بعد رفظوں میں بھی ہے اشارہ کر بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ آلہ ہوا تھا اعلیٰ جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو جو حملہ قرض کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تھانا ہوا تعالیٰ کے اس فیصلے کے آگے سرے تسلیم خم کرتے ہیں اپنے پر پڑ پڑاتے ہیں پانچویں آسمان والے پرستہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا انہیں بتایا جاتا ہے پھر چھٹے آسمان پر پھر پانچویں پر کرتے کرتے یہ بات پہلے آسمان تک پہنچی ہے کچھ مرادا پور جن شرارتی شہید قسم کے جن شیاتی وہ آسمان کے ساتھ کان لگا کے سن لیتے ہیں پہلے یہ معاملہ بڑا عام تھا وہ سنتے اور آخر میں چومیوں کاہنوں جادوگروں کے کانوں میں ڈال دیتے پھر یہ بڑے مومو ٹگڑے بنتے قسمت کا حال بتانے والے سنانے والے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت اور رقوت کے بعد یہ سلسلہ پاس تھا اب اگر کوئی شیطان سننے کی کوشش کرتا ہے پیچھے سے شہاب ساپے اس کو جا کے لگتا ہے اب جب سے آپ جیسے آپ پانچ پر پس ہوتا ایک شولا پا جاتا ہے اور تھوڑی دور جا کے پوچھ جاتا ہے وہ عام طور پر دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیطان جا رہا ہے وہ شیطان نہیں وہ شہاب ساپے ستارہ ہوتا ہے جو ٹوٹ کے شیطان کو لگتا ہے راسا لا جن خود کہتے ہیں کہ جو اب اللہ نے اس کا بہت قرآن میں نقل کیا ہے کہ جو اب سننے کی کوشش کرے گا آسمان کی باتیں پیچھے سے سونا لگے گا اس کو جو پہلے سے گھاس لگا کے اکوش لگا کے اس کے کدار پہ بیٹھا ہوا کوئی آئے تو چوری کرنے اس کی ابھی ابھی یہ سبھی کہ آپ یقین لاہور راستہ کا دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا جو میں اس طرح ایک بات کو چوری کرنا چاہے گا تو اتباح سے آب اردو بی بہت بڑا چھولا اس کے پیچھے لگ جائے گا تو خیر کے سے بھی ایک بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اللہ کا عرش ساتھ میں آسمان کے اوپر ہے اور زمین و آسمان کی پہنائی سے پہلے اللہ کا ارد موجود تھا وہ کانا ہر سُ الفا اللہ کا اس وقت پانی پر تھا تو خیر بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا آغاز وہ بھی تکبیر کے ساتھ اللہ تعالی کی توحید اور علوحیت و بدانیت کے اعتراف اور اس کی بڑائی کے بیان کے ساتھ شروع کیا ہے اور پھر نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا احساس ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے آدھا میرے لیے ہے آدھا میرے بندے کے لیے ہے بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمام تاریخ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمیرانی حقدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی بندہ کہتا ہے الرحمٰن الرحیم اللہ بڑا احبان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارف نہ للیہ میرے بندے نے میری صلاح بیان کی ہے میری تعریف کی ہے آگے بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزالانی حقدین میرے بندے نے میری تمجیت میری بزرگی بیان کی ہے اور جب بندہ یہ کہتا ہے نہ گودو وہ ان یا کا نستا اخلاق سے کرنا ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے جب بندہ یہ کرنا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں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 یعنی اللہ سبحانہ بہانا ہوا تعالی کی توحید اللہ کے سامنے اپنا اخلاص پیش کرنا اللہ تعالی کو اتنا محبوب ہے کہ اس کے بعد اگر بندہ کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا ایک آدمی مار کر رہا تھا نے مار کے دوران دعا غام آگی اللہ عمال القادی اللہ خاص اللہ الحد الد اللہ حج انتفر جلوبی ان کا انتر وی کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیوں اس لیے کہ تو وہ با اکیلا واحد و یکاہ ہے کہ جو بے نیا ہے جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ خود جنا گیا ہے اور اس کا کوئی ہم و ہم نہیں ہے تو ایسی ذات ہے لہذا میں تج سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور تو بہت زیادہ بچنے والا بھی ہے بڑا رحم کرنے والا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا آپ نے ہمارا علاقہ اعلیٰ ملا بھی اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی کو اس انداز میں پکارتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے اللہ تبارہ کا و تعالیٰ کو یہ جی توحیدی الفاظ اور توحیدی کلمات بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پیارے ہیں آدم ع سلاسلام اور ان کی بیوی حلبا علیہ اللہ تعالی نے انہیں جنت سے نکالا اور پھر خود طریقہ بتایا طریقہ معافی مانگنے کا فتح آدمی کریمات آدم علیہ السلام والسلام نے اپنے رب سے کرے مات سیکھے فتح اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ان کرے کی وجہ سے نہيد اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے كچھ لوگ تو کہتے ہیں نا وہ زمین سے اترے انہوں نے آسمان پہ نظر اٹھا کے دیكھی تو لا لاہد الرسول اللہ چل اللہ علیہ وسلم لكھا ہوا تھا انہوں نے وہ پڑھا تو انہیں معافی میری یہ سارا جھوٹ ہے وہ كرے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فتح لمتا آدم وی آدم نے اسلام نے اپنے رب سے سیکھے ہیں اور وہ کیا ہیں وہ بھی نے قرآن نے فرمایا ہے سال آپ دونوں نے کہا ربانہ امنانا غلط نا اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے پہلا فلانہ بننا اگر تو نے ہی ہمیں محافہ نہ کیا فقیر رحما کیا لانا پونن نہ من ہم سسارا پانے والوں میں سے کھاتا اٹھانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے یعنی بسنے والا رحم کرنے والا تو ہی ہے تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو اگر یہ کام نہیں کرے گا تو ہم تو کھانے اور کھانے پہ چلے جائیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے تو ہی اور اللہ تعالیٰ کی وہ ہے یونس علیہ حضرات و غلطی ہو گئی فلتا کا میں وہ وہ مریض مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پھر وہاں جا کے کیا دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت, انت امی انی تو من الظالمین لینی پہلا تیرے علاوہ کوئی اور علا نہیں ہے کوئی اراہ برہ محبوبے برہق تیرے علاوہ نہیں ہے تو بڑا پاک ہے کن کمپ میرے می جو غلطی ہوئی کوشاہی ہوئی بنا ہوا وہ مجھے ہی ہوا اللہ تعالیٰ کی کو بیان کیا سے اندھیروں کے اندر پکارا ہے یونس نے اپنے رب کو اور اللہ کا آنا ہوا نے یونس علیہ سلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکال دیا اور پھر تو امبر طرح علیہ ہی شجرا پتنی یا تین کدو کی لگا دی کہ یہ کھاؤ اس کے ساتھ اپنے جسم کی مارش کرو جو گروت گرم ہو گیا ہے گل گیا ہے مچھلی کے پیڑ میں میل دینے رہ کے وہ مضبوط ہو جائے گا اللہ سبحانہ آنا ہوا تھا توفیل اور وہ کے حاضر رکھا حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ تمہاری کے سوار ہونے لگے اس کو راہ شاہد سے پوچھا پتا ہے میں کیوں ہنسا ہوں پتا نہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سواری پہ سوار ہوئے اور آپ خود کو راتی آپ نے مجھ سے پوچھا علی تجھے پتا ہے میں کیوں ہنسا ہوں میں نے کہا اللہ علیہ رسول ہوا آڈر تو فرمانے لگے کہ جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے بھائی کہ اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی یہ بات تم کے مسکرا دیتے اللہ کے مسکرانے کی وجہ سے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مسکرانے کی وجہ سے تھے. میں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں سوالی کی دعا. دعا اللہ حکم کریں بس یہ مکمل دعا نہیں ہے یہ دعا کا ایک ٹکڑا ہے ایک حصہ ہے دعا سواری پر سوار ہونے کی بسم اللہ کر کے سوار ہوں جب اس پر صحیح طور پر بیٹھ جائے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ تین بار دیکھیں سبھار اللہ سبارا لانا آدھا نیند بہنا الا پینارا منکری گون الحمد للہ الحمد الحمدللہ الحمدللہ للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبار ظلم دلف تھی سب لیان یہ ہے سواری پر سوار کی دعا. پھر اگر کسی نے صبح میں جانا ہے تو وہ صبح کی دعا پڑے اللہ رس الفی ساری نہ ہارا الفرا و تپا وا مریم کروا اللہ ہرینا سپارا نہ ہارا میرا اللہ, اللہ من کرتا ہے وہ سفاری وارفارہ نانا تھا یہ سفر کی دعا اور پھر جب واپس پر دے یہی الفاظ دوبارہ کہے گھر واپس پہنچ کے اور بات یہ بات بھی کہنا دون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تن کے دوران اس جگہ پر پڑاؤ ڈالتے پہنچتے تین مرتبہ وہاں پر یہ کہتے اور فرماتے ہیں جو بندہ یہ باپ کلیمات کیسے کسی کہ جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے رکتا ہے کہیں پہنچتا ہے ٹھہرتا ہے اس کو وہاں پہ کوئی چیز کی نقصان نہیں گزرا تو یہ سواری کے سوار ہونے کی دعا جنا ہری رضی اللہ ہونے پڑی تو مسکرائے کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری میں سوار ہو کے یہ دعا آپ اڑی پہنتا ادا پھر سنوبا اندان تو مسکرائے کیوں کہ اللہ رسول العالمین بھی مسکرا دے یعنی جب انسان اللہ تعالی کے سامنے انتہا کر کے آج اور ان کے ساری کیس کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہو جاتا ہے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے بڑی سلیم خلاصہ اس کا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اذا کہیں بن کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں ہماری محض منگل ہوں رب یہ بنو ہوگا کوئی آنکھوں کو بھی میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معافی کر سکتا ہے اور گناہوں پر معافی نہیں کر سکتا ہے اس نے میری طرف رجوع کیا ہے یہ معافی مانگ رہا ہے میں اس کو معاف کر دے ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جتنی اس کو توفیق دیتا ہے وہ گناہ سے بچا رہتا ہے پھر انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے،, ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے پھر وہ اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے گناہ کی دعا کی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ہرسی اللہ رقن ربصول ہوگا وہ یا خون اس کو پتا تو چل گیا نا کہ میرا ایک مالک ہے جو مجھے گناہوں کو گناہوں سے तो بھی دے سکتا ہے اور گناوں پر میرا محافظہ بھی کر سکتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے محافی مانگتا رہتا ہے اپنی حاضری اور ان کے ساری پیش کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل معاف کرتے چلے گا انسان اللہ تعالیٰ کی تو اس کی بڑھائی اور اس کی بریائی بیان کرے اللہ تعالیٰ کی عمتوں جلال کا اعتراض کرے اور اپنے کمزور اور حزیر اور ناچید ہونے کا اعتراض کرے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے یہ طریقہ کار ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جب اس طریقے سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور محافی ادا کرتا ہے اللہ اور طلین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے پما علیہ الز اللہ, اللہ